نام ہے جی رحمت اللہ اہلواسیا شہید پالنپوری مدرسہ بند استاد ترجمہ ترجمہ لکھتا اور شرح بھی اتے لکھا عبارت شاہ صاحب دی ول مشرقہ وا فق المسلمین فی تدبیر ومور اوام فی ماں اوبرے ماں و جوز ماں اچھا ہوں اتہ ولہم یوت یہ ماں جہاں ابراما و جازام ولام یت رک لے گئے رہی یعنی اللہ تعالی نے جس کام کے اندر اللہ تعالی نے براہم کیا اور جزم کیا اور نہیں چھوڑا اپنے غیر کے لیے کچھ کیا اچھا ہوں ماں مستریا بناؤ ابراہم اور جازم اور آدم میں ترک لے غیر رہی خیجارا یہ ہمارا منصوب ہے پیا اتریدا لکھ دے مشرقین مسلمانوں کے ساتھ ہم نواہ ہیں بڑی چیزوں کے نظم و نسر میں اور قطعی اور بلجازم فیصلہ کرنے میں وہ لوگ کسی اور کو اس کا کوئی اختیار نہیں دیتے وہ لوگ لم یاتروک یا لم یوترک وہ لوگ ترجمہ کیا پہ دے یعنی یہ جمادی کا بن گئے میں ہاش لکھی می زر ماں ہول فاصل و بین العمور العوام میں مردے جگا تک مسلمان جہے نے مرد نبی والی کریں کیا امرے عظیم نہیں ہے چھوٹا جا کام ہے کچھ سوچتے بھی کہیں مورے یہ تو وہ گال ہے جی مالا اللہ والا مالا جا کلا کوئی دسو تو سی وضاحت ہات کرو کچھ مار کر دو چلو سو پاس کرو غوث پاک میران فرمین جو میں خراب سونے فرمایا پتہ ہی فقیر کون میں جڑا کہ کون خوایا کون اتر شراب ہزور ب... گیسو داس دی فرمایا کون کون فلا گیا تو علی صاحب وغیرہ تبوک تو موقع فرمایا جنگ سبوک حضرت سیدنا سید آئی سال کیا کیڑے کام جنہیں جن اپنے نسبت فرمیں پہ خالق باما تقدیر چلو ہے لیکن ابرو اکما ابرو اکما وب رسما <تصفيق> اچھا بے بما ماہون و ماہر <تَدَّخِرُونَ> ایک کوئی امرے عظیم ہے یا عمر حقیر ہے یعنی یہ گال ہی جہن شاہ صاحب نے اشتہادی کہ نے نقل تو نہیں نا کت نقل نہیں کی میروں ان گالی نا چاندمانٹنے سورج واپس بدلنے میں میرے عظیم ہے یا میرے حقیر ہے. شاہ صاحب دیکھا تفردات ایسے ایسے جیب ہیں جتنے نہیں تسلیم کیتا جا سکتا اتنا والا یہ بھی تو لکھے یہ بھی لکھے ہوئے جو میں قوم لیں وہ ایک مکھی ڈانگ اس دی پوجا کر دی اس سجدہ کر دیا قوم ہے پوری وہ سجدہ کر دی اس مکھی مل چ سے گل پائی گئی یعنی بطور کہ ویخ شرک ویکن اس قوم میں کوئی شرک داسا خطرہ ان سے کیوں نہیں سیو تدبیر تصرف جڑا نا انہوں نے اتکا دے ہے کیونکہ بے مکھی ہے. معمولی چیز ہے. اس کیا سال نفا لہذا نفا نقصان اس متعلق نہیں سن سنا سمجھتے بالکل ذرا گمان جی کونی لہذا محض قبلہ قبلا جہاں کے بنا کے تو سجدہ دے سن پے لہذا ہوں اگے عبید اللہ سندھی تھلے ہاشیا بیچنا ہوں دیکھا جی اتنے شرک نہیں ہو سکتا جد و یقینی معلوم ہو جائے کہ محض قبلا اور تصرف تک نمازا پڑی رکھو سدکے جا کہ چلو مکھی نبی والی من بیٹھوٹی میں تبصرے کی بندی چو نمبر پہ چاہ مکی کو ایک قبلہ کی نو نبی نا حکم نا خدا نہ کو کہ لف کی گال آ گئی جی ابد اللہ ککانی صاحب لکھے نے جہاں مابو مشرقی بنا ہوئے سارے لکھے سپے دی عبادت ہوئی ہے سبیں کہنے کہڑے عجیب امرنا تسلی تشفی نہیں پیتی مسلے کلاما تو ان میں فیصلہ کر میں جاتا جی تھی تو سوچ،, سوچ کے تو فیصلہ کرنے سا بھی لیکن یہاں سارے کلام کو جڑے نا پاڑھتے سے انہیں تبصرہ کر کے جان چڑاوے بندہ فیصلہ کون بات جڑی ہو سامنے کہنا اے جاوے جی علم و فاضل جڑا وہ تو کھل گیا لم یت رخ غیر ہی خیارا وہ لوگ کسی اور کو اس کا کوئی اختیار نہیں دیتے آلہ حضرت نعوذ باللہ یہ تنقید کا نشانہ کیوں نہ بنا بابا حال کسی حد تک ٹھیک ہے کہ خلل ہے شاہ ولی اللہ صاحب کتاب ہے جی میں انہیں خواجہ عبید اللہ ملتانی جیسا بندہ پہلے خدے کوئی عام بندہ نہیں وہ خواجہ بخشتا اس میں رحمہ اللہ خلل ہے تاریخ ولی اللہ ہی آدھ نا وہابی وہابی تحریک کو آدھ تاری ولی اللہ ہی حالانکہ کا شاہ صاحب کا کلام وہ جہ سے مت سردے مثلا ایک جاہدیت شرک جلی شاہ کو آکھی ویسن بھی جاہدیت خود کیتی ویسن دسائی ویسن ہونی نعوذ باللہ میں نزال کے اعتعاق نہیں سے سکتے کہ شاہ صاحب جلنہ وہ بیچارے بھولے بھالے ہن یا اکل حافظہ کمزوری کی تھے ہی کجلے پہنر کی کجلے. لازمان بات ہے جو خلل کی تھے بیرونی ہے خارجی ہے آتے ہیں نئی ملاقات ثابت کہ نہیں لیکن زمانہ ہی کوئی اچھا ہوں اے جڑے لکھے نہیں تضاحت نہ وہ کر سکے نہ کر سکتا امور ازام کیا ہے امورام کا یہ مطلب ہے جو دور بہتے یا رتبہ کا لحاظ نہ کر کے ان کو بڑے بھائی کے برابر قرار دے دیا جاوے وغیرہ ادال من میرا قائد الفاص نہ مطلب ہے پڑھے نا اسماعیل دے ری گود مار گئے بہت اچھا was on the کہ جسمانی چیزوں خدا ہے منگا ظاہر جسمانی جہی جسمانی اور دو قسم سفلی تے وی سفلی سفڑی ہیں سفلی نے دو قسم بسیت مرکب کئی اگ بسیت اگ پانی ہوا اب تک ہن ادھر مجھوز آگی روایت میں مذکور ہے درخت وغیرہ نباتات پیپل اب تک ہندو پوجتے ہیں پیپل نو پوجنے ہندو اچھا <laughs> اور اس کے کاٹنے کو بڑا گنا جانتے اللہ بے لکام حیوانات گائے بیل سانپ وغیرہ جانور کو ہندو آپ تک پوجتے کرنے اچھا ہوں دیکھ. شاہ صاحب اتنا پہ لکھ دینا بھائی حقیقت شرک ہے کہ معظم شخص جہے سمجھ لگے انہوں نے اندر اللہ تعالیٰ کی کو صفتہ سمجھ کے انہوں کی پوجا معذم لوگ تھے ہوں معظم لوگ دی بجائے گائے بیل سانپ پی تانبا پیتل وغیرہ درخت یہ وہ ایک ہوئی اچھا گناہ جانتے انسان راجا را رام چندر کرشن مہادیب دیپ بشن ان خدا جان د پوجا کرتے بوگ آدھے کھانا جڑا بتا رکھے گا سبر رخ بندے ناما بت بنایا کرتے ہیں عیسائی حضرت جانتے ہیں بعد بھی وہ حضرت محبود باتل اجسام میں علویہ ان کی بھی کئی قسمیں کئی آفتاب کی پوجا کرتے ہیں مہتاب تھی ستارے حنود مجو تک کرتے ہیں اچھا گاتری منتر بھی ہندو میں وہ جگن میں بڑے اطکار سے پڑھتے ہیں جس میں آفتاب کی بڑی مزہ ہے اور بعض تو ایسے دھرم آتا ہے کہ ہیں کہ جب تک سورج دیوتا کے درشن نہیں کرتے آن جل کے پاس نہیں جاتے اور آسمان چنانچہ بہت سے جوہلا ارب مجوس آسمان کو ہر بات کا خالق سمجھتے تھے اور جب ایران میں آکر کر اہل اسلام آباد ہوئے تو اولاد میں بعض پر مجوس کا خیال قدرے مؤثر ہوا اور اپنے اشہار میں آسمان کو مخاطب کرنے لگے باقی آسمان جڑے نا آسمان دی پوجا تھی نہیں رہے گی اور کئی لوگ جسمان برا بولنے گے آسمان آئیں کر دلا باقی گلت ہے یہ آسمان سارے گلے آپ لکھتے ہیں یہاں کے شوہرا بھی بچارے آسمان کے پیچھے پڑ گئے اور سارے گلے شکوے ناکامیابی کے اسی کے سر لگا کر دس پانچ گالیاں دینا ضروری سمجھنے لگے اور جو اجسام نہیں تو ان کی بھی چند قسم ہے ایک قسم نور و ظلمت چاندنا اور اندھیرا فرقہ کا مانویا اور سنویا کے جو مجوس ہیں اندھیرے اور چاندنی چاندنے کو متبر عالم جان کر پوچھتے ہیں خدا سمجھتے ہیں دوسری قسم روا ایک قوم رب کا یہ قسم اللہ کا فلکی ہیں اور ہر ملک کے لیے اروائے فلکیا میں سے ایک روح متبر کارکن ہے اور اسی طرح اس عالم میں, میں ہر نو سے ہر نو کے لیے ایک روح متبر رب ہے سو یہ لوگ ہر روح کی خیر صورت پتھر پیتل بنا کر پوجتے ہیں حنود بھی اب تک یہی کرتے ہیں ایک قسم خیر و شر ہے مجوس میں ایک گروہ کی دو خدا ہے کہ یسدان جو خیر تمام اچھی بات وہ ہے وہی کرتے جو شر تمام ہو اگر جب پاتے مو مگر باہم سے سبھی ان کی بات بات نہیں شرک خالق خدا نہیں ہے وہ ارمن خدا ہے مگر اس کی وجہ دوسرا مستقل خدا انسان کو مانتا حالانکہ ہم نے ان کو سمجھایا بھی کہ خالق ہونا اور چیز اچھا جن. نا واقعی ادھر شرک فرقے بے ہی فرقے ہیں جڑے مسلمان ہیں انسان نو خا لے شرق عیسائی ایک ٹول ہے وہ خال شر انسان خود کرار دیتے ہیں وہ انسان خا ایک موجود ہیں مگر جگہ دوسرا مستقل خدا انسان کو نفے امید برائی کا ڈر زر کا ڈر نفے نقصان جا نفا نقصان وابستہ کرتا ہے گانے جی کرتے اسی وجہ آپ بھی پوچھتے اور جو کسی کی عبادت یا تعت کرتا ہے تو انہی دونوں باتوں سے کرتا ہے ہوں مسلمان جڑے نے چیند جو عبادت کرتا ہے وہ نفع ضرر نفے کی امید اور ضرر کے خوف سے عبادت کر اب عبادت کرتا ہے نفع کے خوف سے نفع کی ام، امید اور یہ مطلب ہے عبادت کوئی اور چیز جی ہے یہ اور عبادت یعنی عبادت کی علت یہ بن رہا, رہا ہے نفع اور چیز جی عبادت اور جی نفع کی امید اور, جی ہاں اور جی سمجھنے لگی نفافے نقصان ذرا الت اگائی ہے بڑی عبادت عبادت گاہی اس واسطے کہ اگر یہ توہین کرنا تو خدا تالا ناراض ہوں تو تعظیم تو کر رہے ہیں اور نفع نقصان اس تو نہیں سمجھتا خالق تو سمجھتا تو مسلمان یہ عقیدہ اللہ واسطے رکھ دین ہمبیا واسطے رکھ دے یہ شرک نہیں تو وہ شرک کیوں ہے کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ نبی ولی خود نفر درد دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اگر ان کی تعظیم نہ کی جائے تو اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے اور تعظیم کی جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے انہاں دی خدمت یعنی بدنی مالی ہر طرح دی خدمت کرتے لوگ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی کس قدر تعظیم کردے سن او کس واسطے اور پھر امور اعظام آخر جس درجے دی تعظیم ہوگی uh, اسی در درجے دا امر عظیم ویکھیا ہونا تا تعظیم ودی جی یعنی جڑا ہے نا تازیم عظیمہ جڑے نے دے سدور ہن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ای این تاظیم کیوں کی گئی ہے یہ اسی واسطے کہ جیڑے امور عظیم ان تو رد ہوئے نہیں تو ہوئے یعنی ایک ایسی عجیب گل ہے کہ جیڑے نے جہن ان بارے کہ آخیا جائے کہ امور اظام جہ خالق تالت باقی چھوٹے چھوٹے کام وہ چھوٹے کام اچھا پھر جیڑے ہیں کفار مشرقی ہیں وہ مورہ ایزام توجہ سن ہوں, پھر چھوٹے کامجدتے سن بو تھی آپ تو کہہ رہے جو مورہ اظیما جہاں سن وہ آدھے سن نہیں موفقت کرتے مسلمان تسرخ اگر اس دی تقسیم ذاتی دی نہ کیتی جائے تو فل متبرا امرا قرآن دس پاک جیڑی اس دکی بن سک یہ آخر جائے بھی تدبیر جیڑی بھائی تدبیر شاہ صاحب لکھ رہے نے تدبیر مننا تدبیر تے عبادت انہاں کے متشابق یا تو ہوں تدبیر احتقاط جک سی معبود بن گیا بس یہ شاہ صاحب لکھا عبادت جدا نہیں ہو تدبیر تے تدبیر تھی کڑیے وہ مدبرات سے امرا خران پا کے دے بارے جز اس فرق نہیں ہو سکتا یہ تو حضرت صاحب مین ایسا راج فرمایا علم کلی کہ اندر شرکت جائز گیا لہذا ذاتی اتا فرق ہوں سر وہی جہاں شرکت آ نا شرکت وہ جہاں مشرقی آخر یا شرکت کا اتقاد جسے ہوتی شرکت اس طرح کی اختیار بھی سمجھے نا لیکن سمجھے پھر آدم احتیاجی سمجھے احتیاج اچھا ہوں فل مدب آمران جڑا فتو رحمان نے لکھا بھائی حال ہے فل مدبرا مانا فل مدب ماموری نا فر مانا یہ بن کہ بھئی کر کے میر سید رحمان اللہ تاریفات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت تدبیر اللہ تعالیٰ کے لیے اور مزاجی بندوں کے لیے مزہ ہوں اے جڑی ہے نا کہ میں کہی گل کر رہا سر یار مطلب بن جائے گا کہ تدبیر کرنے والے اس حال میں یعنی معذور ہوں اپنے آپ کرتے امرال کا اضافے کا لیا جاؤ بادشاہ واگو اپنے آپ جی مرضی کی نہ ادھر امر ہونا چلو فلانا کام کرو چلو کرو چلو میں جزر اپنے سنگ مفسرین بھی چار فرشتے چار کام جڑے وہ سپورٹ لیمین ادرت اسلافی اسلام لاخوز نہیں آ رہی خزر جی. اسلام جان تو نہیں سمجھ لگی بارشاں کاارشا ہوں انہ سپرد لیکن وہ امرنا تدبیر امر, امر, امر, امر بہلا امر ہوتی انہیں تدبیر دے سابت ہوگی فرشت دے سپرد ہے اگر کوئی انہوں نے پکار ہے اور سمجھ ہے کہ بےزنی لاہ سنتے اتنے شرک پہ کہ دے شرک تو کرا نہیں دے سک خصوصاً جبکہ حدیث میں آ یا عباد اللہ ہے آئے اور باپ ہی منی جانے گفرشتے نے جی اس کام واسطے مقرر جو اتر ر تو ہوں دا مطلب یہ نکلیا کہ بھائی انبیاء اور اولییا میں جی ثابت ہو دن سابت ہوں اب شرک ختم ہوں جان جن نہیں ہونا اتے شرک سابت ہونا ہر جسل اسلام والو نبی وہ کہہ رہے ہیں اس دن آ گیا کیونکہ خود سرکار تعلیم دے گئے گل گئی سمے جا کنی زبا عراق دم تو نیت کرے تقرب غیر خدا دی جو نبی ولی علی کے بھاں میں خدا نامی سمجھنا شرک ثابت ہو جا کیوں نہ فرمایا کہ یہ جا عبادت پائی جائے گی اکثر وہ پائے جا رہا ہے مسئلہ پیس سمجھا لگتا موضوع آگے آدمی تو بہت مواد آ جانا گلجھنا اصل مخصوص ہے باقی کر دیا اپنے مطلب سمجھنا چاہیے او غیر اللہ. چوری چوری بھی زب لگری لا آخو جی اگر چھری ازماست چوری مٹھی ہے کہ جانور کی باقی لال ہے کہ جی حرام ہے اللہ لگائی اللہ یہ سب ہے فنا ہو بندے اپنے بچے واسطے جبا کیتا ہے کہ جی میں بچے دا کر ہیں ہاں، عقیقہ تو ہوں بچے ولادت واسطے پیا کرتا ہے یہ دسو بچے واسطے جگہ کرتا ہے وہ اللہ واسطے کہہ دریا بچے زبا زبا ل شرک ہو گیا اسی طرح لبال گئے رح بس واپی سارا علمی ختم پچھے سال کھولے سب تو زیادہ جڑے مسئلے کو کھولے نا تاجدار والا ایک تو لطیفے دی گال سنا شاہ عبد الزیز اللہ محلہ مولانا مفتی عبد ال حکیم پنجابی سما لکھنوی انہیں آپس کے اندر ایک مکالمہ چلیا ہی سمجھ لگی اندھی خط گرفت کر لینے شاہ صاحب متفر رہے دن کتنا مفتی عبدل حکیم صاحب رہ گئے نا حقیقت مسلے سمندر ہے جانا ایڈا پختہ ایڈی پختا گرفت کرد کہ یعنی جائے گفتن جہی ہے نا وہ نہیں چڑ دیکھ مبا بس